وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ الافوا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلي محترم سامعين بزرگان دین نوجوان یہ سور آراف کی ایک آیت ہے جو پڑھی گئی ہے اور آج یہی خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق سے فرمائے ان اعمال کی اللہ تعالیٰ کو ہمیں توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب اللہ کے رضا اللہ کے خوشنودی کے باعث بنتے ہیں اسلام ایک بڑا ہی بہترین الفت اور محبت والا دین ہے امن و امان اتفاق اور اتحاد کی دعوت دینے والا مذہب ہے اس میں آپس میں رواداری ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے ایک دوسرے سے دوستانہ اور رسق اور ملائمت کے ساتھ معاملہ کرنے کی بڑی تاکید دیتا ہے اور اسلام نے ہر اس بات کا حکم دیا جس سے آپس میں الفت محبت پیدا ہو اور ہر ایسی چیز سے ہمیں منع کیا اور ہم پر حرام قرار دے دیا ہے ممنوع قرار دے دیا جو آپس میں اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے والی اور بگاڑ اور جھگڑے اور لڑائی کا سبب بنا کرتی ہیں اللہ رب قرآن نے قرآن پاک کی آئے جس کی جو ہم نے آبادات کے سامنے پڑھی ہے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں بادشاہ کرام بھی ہیں کہ پورے پرانے پاک میں آپس کی الفت محبت آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا سب سے بڑا حکم یہ سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی یہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت صحابہ کرام کے صابئین کے بڑی جماعت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے عبداللہ ذرا بتاؤ آزام آج فی قرآن قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت سب سے اسلامی آداب اسلامی رواداری اسلامی حکام کے متعلق سب سے بڑی آیت آپ کے نگاہ میں کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جس میں رب العالمین نے فرمایالمی نے کیا نواہ یا امردل وحسان و اٹا عید قربان اے لوگ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں تین باتوں کا ان نواح امر ابل عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں اپنوں کے ساتھ پرائے کے ساتھ غیروں کے ساتھ اپنا معاملہ ہو یا اپنے قرابت داروں کا ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی حکم دیتے عدل و انصاف کرو ان نو امربل ادل نمبر دو ول اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں ہر ایک کے ساتھ احسان کرو اس قدر احسان کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ الصلاف شام نے حادیث کے اندر دیا کہ سننے, سننے ابن کی روایت نبی علیہ الصلاف شام فرماتے ہیں اے لوگ ارے کم احسان کل اللہ تعالیٰ نے تم پر ہر چیز ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا فرض قرار دے دی دیا ہے انسان ہونا چاہیے یا جانور ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے نمبر تین قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے عدل انصاف احسان اور اسی طرح قرابت داری نبھانا قرابت داروں کے دکھ درد میں ہمیشہ کام آمن آنا اپنے مال اپنے وقت اپنے علم اپنی صلاحیت کے ذریعے ان کی کرنا اور ان کی مدد کرنا ان تین باتوں کو حکم دیا ہے آگے اللہ نے شاک اور اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے تم کو منع کرتا ہے کمرے پہ شاہ بے حیائی اور برائی سے اور اسی طرح سے ظلم و زیادتی سے ایک دوسرے پر سرکشی کرنی وہ انہا اری پاشا بن کر اور دہیائی برائی اور من تمہیں منع کرتا ہے نبی علیہ سرات کے بعد عرب کا ایک بہت بڑا سردار وقت اور کہا جاؤ مکہ مدینے میں جو شخص مکے میں جو نبی آیا ہوا ہے پیدا ہوا ہے ذرا اس کے متعلق کچھ حالات معلوم کرو وقت آنے کے بعد پوچھا آپ کون ہیں فرما محمد اللہ رسول اللہ آپ کیا لے کر کے آئے ہیں آپ کا اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اچھا آپ نے رسول بنایا تو اللہ نے کیا لے کر کے بھیجا آپ نے یہی عدر انصاف احسان رواداری دوستان تقات کی حرمت والی آیا تلاوت کی ان نوا امرحسن انہا انلفا شاہ ابل من کرایت پڑھی اور اتنے بار آپ سے پڑھوایا وقت نے کہ انہوں نے یاد کر لیا پرٹ کر کے گئے اپنے سردار کو بتایا کہ اس نے ہمیں یہ سنایا یہ آیت کر کے سنائی ان آیات میں جس میں اللہ نے ادب و انصاف کا رواداری کا بھلائی کرنے کا احسان کرنے کا ایک حکم دیا اور ظلم سے منع کیا اس آیت کو سن لینے کے بعد عرب کے سردار نے کہا اے لوگ اس پر ایمان لانے میں سبکت کرو اس کے پاس وہ تعلیمات ہیں کہ یہ تعلیمات جس نے قبول کر لیا اللہ دنیا میں اسے کر عطا کرے گا خبر بار کبرا تک اگر ایمان لانے میں شبکت کرو تاکہ اس کی برکت سے سرداری مل جائے اب لوگوں کا انتظار نہ کرو میرے کتاب لے کر کے آئے وہ اخلاق سے محبت سے بھری پڑی ہوئی ہے جو آئے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا رب العالم نے فرمایا خود افواہ وہ اے ہمارے نبی آپ تین باتوں کی پابندی کریں خود الافوا آپ کبھی بدلا نہ لیں جب بھی کوئی آپ پر ظلم کرے آپ پر زیادتی کرے آپ اس کو معاف کیجئے گا وہ اور ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کریں وہ آرف انل جاہ اور نادانوں سے بدلا لینے کے بجائے نادانوں سے بحث کرنے کے بجائے نادانوں کی نادانی سے درگر کیا کریں نبی علیہ اسلام اس آیت پر زندگی کرتے رہے آپ نے کبھی کسی سے بدلا نہ لیا خود وعمر عن کیا جواب ان کی نادانی کا جواب نادانی سے نہ دیں آپ درگر کریں انہیں نادان سمجھ کر کے چھوڑ دیں حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت عمر فاروق رضی اللہ تان ہو مجلس میں صرف علما ہوا کرتے تھے کسی غیر عالم اور غیر حافظ کو شورا میں کا ممبر نہیں بنایا جاتا تھا ایک دن وہی جو شورا تھی ان میں ایک تابعی تھے جن کا نام تھا بن تابعی ہیں بڑے آم درجے کے عالم تھے حرب خور میش بسورا کے ممبر تھے شیب بخاری کی روایت ایک دن ان کا چچا دور دراز کا رہنے والا بڑا اچھ قسم کا بدخلاخ سخت مزاج ان کا چچا تھا مدینہ ہم نے فاروق تک المومنین تک خلیفہ تک تمہاری پہنچے ہماری ذرا ان سے ملاقات کرا دو بتیجا چچا کی عادت سے واقف تھا یہ چچا مہا بے بےقوف انسان ہے اگر عمر اور فاروق کے پاس لے گیا تو کوئی نہ کوئی بد افرادی اور بدتمیزی ضرور کرے گا تال مٹول کرتے رہے ایک دن دو دن ہفتے عشرے تک تال مٹول کرتے رہے لیکن وہ اتنا بدت ہماری ملاقات کراؤ بھتیجا بے چارہ بھی ڈر کیا پور دل کہتے ہیں اگر ملاقات نہ کرایا تو یہاں سے جانے کے بعد ہمیں بدنام کرے گا اس لیے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ٹائم لیا کہا حضرت میرا چچا آیا ہوا ہے بدیمان لیکن آپ سے ملنا چاہتا ہے اگر آپ اجازت دے تو ملاقات کرا دو عمر فاروق نے بناؤ اس کو آیا سلام کیا بیٹھا سیدھے کہ اس نے گفتگو یہاں سے شروع کی نہ خیریت پوچھی نہ معاملات کا جائزہ لیا نہ کوئی حالات سیدھے کہتا ہے خطاب کے بیچ عمر ماں تو جگل ملا تحکم سین بل اے خطاب کے تجھ سے تجھ جیسا ظالم انسان دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہوگا اللہ ایسی بنکھنا کی یمن پورے مال مت پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنی چائے اپنا ساتھی مال بنا رکھا ہے نہ تو دیتا ہے کسی کو وَلَا فینا آج تک جب سے شرافت ملی ہے تبھی تھی عدل و انصاف کا فیصلہ بھی کسی کے ساتھ کوئی حاصل نہیں ہوگا درہ بازو میں بیٹھا رکھا ہوا تھا لیے اور دورا لے کے کھڑے ہو گئے اور قریب تھا اس کی اتنی پٹائی کر کے سارا پر اس کا واقعی ضائع بھی ہو جاتا لیکن بھتیجے نے کہا یہ ایسا جڑ میرا چچا ہے غلطی اس کی ہے اگر یہاں سے پلٹ کر کے جائے گا تو گاؤں والوں سے کہے گا بتیجے نے ہمیں مروایا ہے بھتیجا بڑا پریشان کیا کرے عمر فاروق کو روک نہیں سکتا اور چچا نے بڑی خطرناک حرکت کی کچھ نہیں بتیجا اٹھا اربین کہ یا امیر المین خدل افواہ ورفی وہ انمیر المنی ان نا دل جاہلی مرل جاہلی جاہلی وہ میرل جاہلی یہ قرآن پاک پڑی امیر المنی اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے ان نادانوں کے ساتھ نادان آپ نہ بنیں نادانوں کی کو آ گزر میرا چچا بڑا نادان انسان ہے بخاری کی روایت اب دھنجہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں عمر فاروق نے قرآن پاک کی آیت سنی کان بک کا فن انڈ کتاب علیہ عمر پڑے چلالی تھے بڑے کرم مثال بڑے غصے والے تھے لیکن کہتے ہیں کان بک کا فن انڈ کتاب اللہ عمر فاروق کے گھنٹوں کا غصہ ایک قرآن پاک کی آیت لمحے بھر میں کھنڈا کر دی تھی عمر فاروق نے جیسی آیت سنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ باق کرو، کرو، نادانوں کے ساتھ نادانی کا معاملہ نہ کرو رب العالمین نے سورہ کے اندر دوسرے مقام پر شاخ روایا حسانہ تو والا سہ گیا ادفا دل احسن کا وہ نہ اللہ رب بلامین نے نبی کو حکم دیا اے نبی یاد رکھی فرا تصویل حسنت و برائی کا بدلہ برائی سے یا برائی کا بدلہ آپ بڑائی سے دیں دونوں کا انجام کبھی برابر نہیں ہو سکتا آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے غصے کا بدلہ گے سے گاڑی کا جواب گاڑی سے عید کا جواب پتھر سے دیں گے آپ بدلہ تو لے لیں گے لیکن یاد رکھیں ورا تص طویل ہر سارا تو برائی اور نیکی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے حضرت نما دو ترجمان القرآن ہیں وہ آج کا مطلب میں آ سماتے ہیں برا تک طبی حسنتوں سے برائی کا بدنا برائی سے نا دو برائی کا بدنا برائی دو گے اس کا انجام خطرناک ہوگا جھگڑے لڑائی کٹ گارت پورے بھی سوت اور پڑے ہوگا لیکن اگر آپ برائی کے بدنان میں لڑائی کر دیں گے تو اس کا انجام سلحا مصالحت امن امان الفت محبت ہوگی مبکید ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم دشمنی کو تمہاری دوستی میں تبدیل کر دی گی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں برائی کا بدنا برائی اور پڑھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی اس کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں ان کو یاد کر لو میرے بھائیو اور جنہیں کا دن ہے اور باد روایت سے پتا چلتا ہے قبولیت کا وقت یہی خطبے کا درمیان ہے تو کرو کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفات اور یہ خوبیاں پیدا کر دیں ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہ تو کیا مطلب ہے سبر وندل قدم ولم جیل وف ان دل فلم تین چیزیں یاد رکھو یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے اللہ رب آدمی جو ہم کو حکم دے رہے ہیں وہ تین چیزوں کا نمبر ایک اصبر وندل قدم سامنے والا گسا دلا دے تو تم غصے کو پی صبر انگل گزر گسے کے وقت صبر کرو اپنے غصے کو استعمال نہ کرو نبی اللہ تعالیٰ نے گستا پی جانے والے کی جو خضیلت بیان کی ہے وہ آپ سامنے رکھیں نبی علیہ سر آپ سامنے ساتھ ہیں جو انسان دنیا میں گستا پی ڈالتا ہے غصے پر صبر کر لیتا ہے غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا پسکے میں دان میں اور فرمائیں کہ دیکھ لو ابھی یہ ہورے تقسیم نہیں کی گئی ہیں اتنی ہوریں بیٹھی ہیں تو گسے کو پی ڈالتا تھا پہلے ان انوں میں تم اپنے لیے پسند کر دے اس کے بعد دوسروں میں تقسیم کی جائے گی یہ غصہ ان سار گا پی ڈالے ابھی نبا کہتے ہیں ان دل کا نمبر دو الہرے اگر کوئی جہالت کرتا ہے نادانی کرتا ہے بےقوفی کر رہا ہے حماقت کر رہا ہے تو بےقوفی کا جواب بے قوفی جیسے تم جاہل بنو گے تو ہم تمہارا سب سے بڑا ہم سب سے بڑے جاہل بن جائیں گے آج ہی کہتا ہے اگر ایک کہو گے تو, تو دس سننا پڑے گی اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں اس جواب سے ڈالی دینا کوئی ان کی چیز نہیں ہے سامنے والے نے گالی دیا سامنے والے نے نادالی کیا اس نے اپنی زبان خراب کیا اور اس نے اپنی آخرت پر بات کی اللہ فرماتے تم حلم سے کام رو سب رو تحم سے کام لو ٹیسٹ میں نہ آ جاؤ ماں ملے کو ختم کرو نمبر تین اللہ اکبر عبد و سامنے والا ظلم کرے تو کوشش سے کرو در گزر کر دینا معاف کر دینا ول کا دے میرا سامتے ہیں کہ آم اچ کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ٹاور بنا رکھے ہیں کہ آدمی ایسے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا کتنے اونچے اونچی بلڈنگ ایسے زبردست ٹاور ایسے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا تو قیامت دن کیا کرے گا وہ اس طرح سے کوشش کرے گا کے اوپر والی مندر دیکھے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کتنے عالی شان مندر محل اور تاور اللہ نے کس کے لیے تیار کیا ہے آپ نے ساتھ نمایا جو تعلیموں کو معاف کر دیتے ہیں ان کے لیے تاور ہم نے تیار کر رکھا ہے انسان تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہمارا معاشرہ ہمارا ہم ہماری سوسائٹی الفت محبت کی ہو ہر آدمی اگر بدلہ لینے لگے گا شوہر اپنی بیوی سے بدلا نہیں لگے بیوی اپنے شوہر سے بدلہ لینے لگے باپ اپنے بیٹے سے بدلہ لینے لگے اور پڑوسی اپنے پڑوسی سے بدلہ اور شیٹ اپنے لیبر سے بدلہ لینے لگے تو سارا ملک جو ہے فساد ہوگا روحمان نہیں ہوگا اسی لیے اللہ نے فرمایا حسنت کیا <صحیحة> اگر غصے کا جواب غصے سے دو گے انجام برا ہوگا اور غصے کا جواب صبر سے دو گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا ہمیشہ برائی کو اتفابل لگی ہی ہمیشہ برائی کو اچھائی سے دفاع کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نتی فرمائے نبی علیہ رہی سراس پر جب آئت نادل جبرائیل امین سے پوچھا کہ کی جبرئی کیا مطلب ہے برائی کا بدلہ برائی نیتی سے دفاع کرو بڑے برائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی کیا مطلب ہے جبرائیل امین نے خاص ذرا انتظار کری میں اللہ تعالی کے پاس جاتا ہوں پوچھ کر کے آتا ہوں تب بتاؤں گا تھوڑی دیر میں آپس جا کر اپنے رب سے کیا اس کا مطلب یہ ہے جو رشتے دار تم کو کاٹتے ہیں سب ان کو اپنے سے جوڑو وہ بہت मन من और اور جو لوگ تم کو نہیں دیتے ان کو بھی تم دو نمبر تین وہرامد जो तुम पर ضلع کر ان کو تم معاف کرو نبی رہے سنا اور صحاب کرام میں اعلان کر دیا اللہ سب کو امن کے توفیق سے فرمائے الحمد للہ وقفہ صفحہ اماد محترم سامنے کرنا درگر کرنا معاف کرنا برائی کا بدلا بھرائی سے دینا یہ اپنوں کے ساتھ بھی ہے غیروں کے ساتھ بھی ہے اسلام اس قدر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ پیرانے پاس اللہ تعالیٰ و ان اللہ اے مسلمانوں جو کافر جو یہودی جو عیسائی جو مشرق جو اسلام تشمن ہیں. اگر تمہیں, تمہیں گھر سے نکالتے نہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے نم کے سامنے تم بے حبیباں آئی کہنے کی کہ یا رسول اللہ میری ماں ہم مسلم ہیں اور میری ماں بت پرست میری ماں ہمارے پاس آئی ہے وہی اراغ وسن آئی ہے کچھ امید رکھتی ہے جانے لگوں گی تو دیکھی کچھ باندھ کر کے ہم کو سامان دے گی کچھ درحان و دنار دے گی کچھ سونے اور چاندی دے گی یار رسول ہے تو مشرقہ بت پرست کیا کروں گھر میں آ چکی ہے میں اس کے پاس کیا کروں اجلاگ رسول نے میں ماں ہے اس کے ساتھ احسان کرو جتنا دے سکتی ہو اپنی ماں کے ساتھ سلے ریلی کرو نو تماک خان کے پاس ایک خاتون آئی یا رسول اللہ میرا معاملہ یہ ہے کہ سارے رشتہ دار ہمارے کافر ہیں لیکن پھر بھی ہم سے کچھ اچھی امید رکھتے ہیں آپ نے ساتھ رمایا ان کو بھی لوگ نبی رہی اسلام نے کافروں کے ساتھ بھی احسان کیا ہاں ان کے ساتھ احسان ان سے تعلقات رکھے جائیں لیکن دل میں اللہ کے علاوہ دشمنوں کی محبت نہیں ہو سکتی اسی لیے اہل علم نے مانا یہ بتلایا کہ محبت تو صرف اللہ کی ہوگی مومن کی ہوگی لیکن دشمن بھی ہے تو ظاہری طور پر اس کو اسلام کی دعوت دینا بھوکا ہے تو کھانا کھلانا پریشان ہے تو مدد کرنا اس کے دکھ درد میں کام آنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے میرے بھائی یہ تو ہے اسلامی رواداری اسلامی تعلقات اور ایک بار آج کے خطبے میں اور ہر وزارت،, وزارت نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا بہن تو نعمت اللہ حراط ہوا لوگ اگر تم اللہ کی نعمتیں تم پر کتنی ہیں ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے واسپرا علیہ کمیاں مہو باہر بات انہیں آدمی سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالی نے آج طرح طرح کی سواریاں طرح طرح کے روابط اور اقتصاد کے ذرائع اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دیا ایک زمانہ وہ تھا یہاں سے پاکستان ہندوستان جانا ہو تو مہینوں درکار تھے لیکن اللہ نے ایسی سواریاں پیدا کی کہ ہفتے میں آئے مہینے میں پہنچے اور اب ایسی سواریاں اللہ نے اپنے خبر و کرم سے جس کا وعدہ سورت النہ میں کیا تھا اللہ نے ایسی سواریاں دے دی اب دن نہیں بلکہ گھنٹوں کا معاملہ ہو گیا اور یہ بھی یہاں رکھو اللہ نے فرمایا آگے اللہ کیا پیدا کرے گا ایسی سواری تمہیں پتا نہیں ممکن ہے کہ گھنٹوں کے بجائے منٹوں کا معاملہ آ جائے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ایک زمانہ وہ تھا یہاں سے کوئی لیٹر بھیجتا تھا تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد پوسٹ میں دروازہ کھٹکھاتا تھا دبئی سے آپ کے بیٹے نے دے کر بھیجا ہے ایک زمانہ وہ آیا یہاں ڈالو وہاں نکلے اب ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں بٹن دبائے لمحے بھر میں جہاں چاہو بات کر لو سمجئے نا اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ان کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے اللہ تعالی کا وعدہ ہے وعدہ ہے اگر تو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر کم لکر تم لا سے فر تم شدید اللہ نے وعدہ کیا ہے ابھی جو نعمتیں ہم نے دیا ہے ان کا صحیح استعمال کرو گے تو آئندہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں اور نعمتیں دے گا پتا نہیں چاہ دے گا لیکن وعدہ ہے کب جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے ای میل ہے انٹرنیٹ ہے اور کیا کہتے ہیں आ, پتہ نہیں فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے یہ سارے جو ہیں میرے بھائیو ان کا استعمال اچھے کاموں میں کرو سلے رحمی کے لیے اپنے ابا کاری سے رابطہ قائم کرو سلام دعا کرنے کے لیے خیریت معلوم کرنے کے لیے دوست احباب سے ملاقات سے رابطہ قائم کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو سے نوازا ہے اس آپ کو واٹس ایپ کو اور اپنے اس نیٹ کو ای میل کو اپنے اس موبائل کو یا آپ کے پاس جو بھی آلات ہیں آپ ان کو توحید کی نسل کے کے لیے استعمال کریں آپ اس کو لہتانا نے اتباع سنت کی دولت سے نوازا ہے بڑا عروج ہے آپ اس کو استعمال کر کے بدعات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں سنت کی دعوت دیں آپ رحمی کی دعوت دیں نیکیوں کی دعوت دیں امر بن کی دعوت دیں اس کے ذریعے لیکن سدست آج دنیا کے اندر سارے اور سارا فساد ملکوں کے اندر بڑے بڑے انقلابات جو لائے جا رہے ہیں فساد پھیلانے کے لیے فسادیوں نے اسی آلے کا استعمال کیا ہے انہیں چیزوں کو استعمال کر کے دنیا میں فساد حکومتوں کا تختہ پرکھنا ہنگامے کرنا یہاں تک کہ ہر ہنگام کرانے کی کوشش کی جانے لگی سارا فساد میرے اولاد کا کام ہے اللہ نے اولاد رکھیں اولاد کیا کر رہی ہے اولاد کیا دیکھ رہی ہے یہ سے رابطہ قائم کر رہی ہے اور کس کے پاس کیا بھیج رہی ہے اس پر ہماری نگاہ ہو فساد سے برائی سے بڑا خلا سے لڑائی سے اور اگر کوئی بات آ جاتی ہے کسی نے بھیج دیا اس کو آگے بڑھانے کے بجائے اس کی تحقیق کر لو آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا ہر دریا ہے یہ امن و امان کا ذریعہ ہمیں اس چیز پر بڑی کڑی نگاہ ہونی چاہیے والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دیں نہ پرواہ نہ ہو جائیں ان کے ان کے پیچھے لگے رہے وہ غلط استعمال نہ کر سکے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صلاحیت اپنا علم اپنی نوجوانی اپنی قوت و طاقت کو اچھے کاموں کے لیے اس چیز کو استعمال کریں کرے برائی اسے بچائیں. آج اللہ اکبر کتنے گھر اتر رہے ہیں کتنے مورک برباد ہو رہے ہیں ایک انسان بند کمرہ کے بند کمرے میں ایک نوجوان کسی تندی کبھی داعش سے کبھی ہوشیوں سے کبھی ان سے کبھی ان سے متاثر ہوتا ہے اور جہاد کے لیے ماں باپ کو چھوڑا اور نکل جاتا ہے میرے بھائیوں آپ یہ حرکتیں کرنے کے بجائے ایسا کریں ان کے پاس تو امن امان کا سلامتی کا پیغام بھیجیں نہ یہ دوسور ہو وہ لیکن سب کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے سب سے زندگی گزارنے لگتے ہیں سب کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اس لیے اللہ سے دھرو اور ان آ کا اس موبائل کا نیکا واٹسپ کا ان تمام چیزوں کا استعمال آپ حلال کام میں اچھے کاموں میں سواب کے کاموں میں ذرا سوچو ایک زمانہ وہ تھا ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے بیس تک آدمی جاتا رہا مدینے سے بیس تک ایک مہینہ سفر کر کے ایک حدیث سنی آپ کسی کو چاہیں تو روزانہ تص ہدی پوری دنیا میں آتے ہیں لیکن حدیثیں صحیح ہو گئی ہوئی نہ ہو عمل کی ہو کتنے فساد کی نہ ہو اصلاح کی ہو بگاڑ کی نہ ہو آپ ثواب اٹھائے گے اپنا بھی اور جتنے لوگ قبول کریں گے سب کا آپ کو ثواب ملے گا اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا خاص خیال رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو الاحا لال ہم سب کو ماہر متب سنت بنائے نیک اور سارے بنائے الہ لال ہم سب کو کتاب سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دیں ہر فتنے ہر فساد سے اللہ تعالیٰ بچا لے اب جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس النا اور ان کے ساتھیوں کو امن امان اور صحت و آپ کے تصدیق فرمان اور جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً یہاں کے حاکم شیخ سلطان القاشمی حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنے امر و امان میں رکھے اللہ ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت اور وٹن کے لیے ہو آل دنیا میں جہاں مسلمان ہیں مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کی مال کی حفاظت فرمان ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں ہر مسلم ملک کو اللہ تعالیٰ عم و امان کا گہوارہ بنا دے آل ہر پتنے سے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو, کو ہر خطرناک اور چھوٹے بڑے کتنے سے اللہ تعالیٰ سب کو محبوب کر لے یہ کتنی نعمتیں تو نے دی ہے اچھے کاموں میں اچھی طرح سے اچھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرنے کے توحفیز الله تعالى کر